الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وآلہ وآصہبہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویوم حنین اذ اعجبتكم کثرتكم فلم تغنی عنكم شیع وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرین سورہ توبع میں جو واقعات قصص کا ذکر کیا گیا ہے ان میں غزوہ حنین بھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ بنو حوازن کا قبیلہ جو ہے نا عرب کا مشہور تیر انداز قبیلہ وہ اپنے بیوی بچوں کو بھیڑ بکریوں اونٹوں کو لے کے ہنین کی وادی میں کٹھے ہو رہے ہیں کیوں اس لیے کہ مسلمانوں کا کنٹرول مکہ پر مکمل ہونے سے پہلے پہلے ہم ان پر حملہ کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا مقصد تو نہیں تھا ان سے لڑنا لیکن اب بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ کے اندر تو لڑائی نہیں ہوگی نا باہر نکل کے ان کا مقابلہ کریں گے آپ نے حکم دیا کہ چلو باہر ان کے مقابلہ کے لیے دس ہزار کا لشکر آپ کے ساتھ آیا تھا یہاں سے بارہ ہزار کا لشکر آپ کے ساتھ چلا دو ہزار اور مل گئے کچھ نو مسلم کچھ مردے کے تحت بارہ ہزار کا لشکر چلا راستہ میں بعض لوگوں کے دل میں یہ بات آئی بدر کی لڑائی لڑی ہم تھوڑے کافر زیادہ عہد کی لڑائی لڑی ہم تھوڑے کافر زیادہ خندق کی لڑائی لڑی ہم تھوڑے کافر زیادہ آج پہلا موقع ہے ہم بارہ ہزار ہیں کافر چار ہزار ہے آج یہ ہو جائے گا آج وہ ہو جائے گا آج ان کو ایسے سزا دیں گے یا چکے چھڑا دیں گے یہ خیال آیا دل کے اندر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وادی حنین میں پہنچے وادی پہاڑوں کے درمیانی سلسلے کا نام ہوتا ہے ادھر پہاڑوں کا سلسلہ ہوتا ہے ادھر پہاڑوں کا سلسلہ ہوتا ہے درمیان میں کھلی جگہ کو وادی کہتے ہیں اور جہاں سے یہ وادی شروع ہوتی ہے عموماً درہ تنگ ہوتا ہے درمیان سے اس کا وادی کا پیٹ کھل جاتا ہے پھر نکلتے وقت بھی درہ تقریباً تنگ ہوتا ہے جب صحابہ ایک رضوان اللہ علیہ مجمع جہاں سے داخل ہوئے رات کے پچھلے پہر وہ ایک چال چل چکے تھے پہاڑوں کی چوٹیوں پر درختوں کی اوٹوں میں پتھروں کے پیچھے کمانوں پہ تیر چڑھا کے نیدے کٹھے کر کے وہ مورچہ بند ہو چکے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں سے انہوں نے آنا ہے مسلمان بے خبری کے عالم میں داخل ہوئے رات کا پچھلا پیر تھا مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وادی میں جائیں گے باقی رات جو ہے یہ گزاریں گے صبح نماز پڑھیں گے روشنی ہوگی صف کے سامنے صف آئے گی جوان جوانوں کو للکاریں گے اور مقابلہ ہوگا جیسے کہ طریقہ ہوتا تھا اس وقت کے جنگ کا لیکن کافر ایک چال چل چکے تھے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے وادی ہنین کے اندر درمیان میں آگئے چاروں طرف سے پہاڑوں سے لخت تیروں کی بارش نیزوں کی بچھاڑ پتھروں کی جلغار شروع ہو گئی صحباح کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہو گئے دشمن کدھر ہے کہاں ہے دشمن دشمن کا پتا ہی نہیں چل رہا اور جب یہ پتہ نہ ہو نا کہ دشمن کس طرف ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے لڑائی اب ادھر والے ادھر گئے ادھر والے ادھر گئے دشمن ادھر نہیں ادھر سے آ رہے ادھر پگدھر مچ گئی مجمع جو ہے وہ بکھر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے خچر کو ایڑ لگائی آگے کو بڑھایا تو جن دو آدمیوں نے خچر کو پکڑ رکھا تھا کہ خالق کی عظیم امانت جو محمد کی صورت میں ہمارے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت کریں اور ان کو پیچھے کو دھکیلیں آپ آگے کو خچر کو ایر لگاتے تھے وہ پیچھے دھکیلتے تھے کہ خالق کی عظیم امانت جو ہمارے پاس ہے محمد کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت کریں جب آپ نے دیکھا نا کہ یہ مجھے آگے نہیں جانے دیں گے تو آپ نے خچر سے چھلانگ لگائی میدان کار میں اپنی تلوار کو لہرایا فرمایا انن نبیولا قدم انبنو عبد المطلم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خموش رہتے کسی کو کیا پتا تھا اندھیرے میں کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کہاں ہے لیکن محمد رسوم بولے درش سے بولے غیرت و کا لمبردار بولا جاد کلمبردار بولا, بولا، مدان کار سار میں پتھروں کی جلغار میں نیدوں کی بچھاڑ میں تیروں کی بارش میں آواز لگائی انن نبیولا کدم انبنو عبد المطلم وہی مکے والا محمد کڑا ہوں کھڑا ہوں مکے والا محمد میدان میں اور جو بات مکہ کی گلیوں میں کہتا تھا مکہ کے چراہوں پہ کہتا تھا ایک اللہ مشکل کچھ آ, ایک اللہ حادت روا آج بھی وہی بات میدان کارزار میں کی بارش میں کہتا ہوں ایک اللہ مشکل خوش ایک اللہ حاجت روا کھڑا ہوں میدان میں چھپنے کی ضرورت نہیں جس کی تمہیں خبریں آئی ہیں نا مکے والا محمد وہی وہ بول رہا ہوں وہی وہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے آواز لگائی کہاں ہو اور بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ کرنے والوں کدھر گئے اور مکہ کے باہر غار کے اندر میرے ساتھ کر کے مدینہ بلانے والوں کہاں گئے ہو میں تو کھڑا ہوں اللہ کا رسول تو کھڑا ہے گئے ہو قریبی کو کہا آواز لگا درہ بس آواز رسول سم کی پہنچنی تھی فوراً آئے کشان کشان لبئی لبئی حاضر حاضر اللہ کے رسول موجود جم گھٹا کر لیا اکٹھے ہو گئے جم گئے ہاں ناز البلاگا کہتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں اگر علی رضی اللہ تعالیٰ کے یہ خطبات ہیں ناج البلاگا تو پھر اس کے اندر یہ لفظ بھی موجود ہیں فبلا ہو صحابہ آئے لبائک کہتے ہوئے آئے کشا کشا آتے ہوئے آئے ہاں جیسے گائے چند کے بچے پہ بے قرار ہو کے آتی ہے ایسے آئے صحابہ آئے جم کے لڑے رضوان اللہ علی کوئی کچھ نہ کہے صحابہ کے متعلق بغد رکھنے والا ناج البلغہ علی کا خطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہنین میں صحابہ آئے تھے کھڑے ہو گئے تھے رسولہ وسلم کے ارد گرد جم کے لڑے اللہ تعالی نے مدد کی میدان مار لیا تیرے کنکریٹ کے مورچے تیری بختر بند گاڑیاں میں ان کو تشوی نہیں دے سکتا اس باڑ کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسولہ سم کے ارد گرد قائم کی تھی کھڑے ہو گئے جم کے لڑے اللہ تعالیٰ نے مدد کی میدان فتح کر لیا 40 ہزار کے قریب بھیڑے بکریاں اور ہزاروں اونٹ سارے کنٹرول یہ وہی موقع ہے جس, جس میں آپ کی رضائی بہن شیما وہ تھی اور آپ کی وہ مائی جس نے آپ کو دودھ پلا لی یہ وہی قبیلہ ہے ان کا قبیلہ ہے اور پھر اس کے بعد یہ میدان مان لیا صحابہ کرام رضوان رحمۃ اللہ صابائ رضوان اللہ علیہ مجمعین حیران ہوئے کہ آج ہوا کیا؟, کیا ہوا ہمیشہ ہم تھوڑے تھے کافر زیادہ تھے آج کیا ہوا اس کا جواب قرآن میں اللہ نے دیا سورا توبہ میں آپ نے تلاوت سنی و یو محین بت کم کثرت حنین کے دن کے دن کو یاد رکھو جب تمہیں اپنی کثرت اچھی لگی تھی بدر میں یا اللہ تو عہد میں یا اللہ تو خندق میں یا اللہ تو اور حنین میں ہم ہماری تیاری ہماری تعداد آ ہاں یہ کر دیں گے ہاں وہ کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کو معمولی لوگ نہیں تھے یہ بڑے اونچے لوگ تھے ان کو نمونہ بنانا تھا اس لیے اللہ تعالی نے ان کی ٹریننگ بڑی کڑی کی رنگ روٹی بڑی کڑی کی اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین تم میں سے بعض لوگ اپنی کثرت پر ناز کرنے لگے تھے میں نے لمبی چوڑی زمین تم پہ تنگ کر کے رکھ دی تمہیں بھاگنے کے لیے بھی جگہ نہ ملتی تھی اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ بات بارہ ماہ کی نہیں ہے بات ایک ماہ کی نہیں ہے بات چوبیس گھنٹوں کی نہیں ہے بات منٹوں کی نہیں ہے چند سیکنڈوں کی ہے اگر کوئی چند سیکنڈوں کے لیے بھی کوئی آدمی کوئی گروہ کوئی جماعت کوئی قوم مجھ سے نظریں ہٹا کے دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے آپ پہ مشکل کشائی عادت روائی کے لیے دیکھے گا بھروسہ کرے گا معاف کر دوں حوصلہ کروں میری مرضی اگر میں رگڑا دوں تو پکڑ سکتا ہوں اگر میں صحابہ کرام کو پکڑ سکتا ہوں تو تم کس باغ کی مولی کس سمندر کی مچھلی ہو ہر وقت مجھ پہ نظریں اس کے علاوہ اس کے اندر ہجرت کا واقعہ ہے مکہ والوں نے بہت پریشان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ نے مدینہ دے دیا ہجرت کر رہے تھے لوگ جا رہے تھے رسول اللہ, اللہ سب نے اجازت دے دی لیکن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے کیوں اللہ تعالی نے فرمایا تھا والا تک ان کا مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جو ان کو عذاب کا کہہ کے چل پڑا تھا یعنی انتظار کر رسول اللہ, اللہ سب نے انتظار کیا اور جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آج رات یہاں سے نکلنا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائے دوپہر کا وقت تھا چادر ایسے اوپر لٹکا رکھی تھی جیسے سائڈوں سے دھوپ کی وجہ سے اس طریقے سے آپ ہمارے گھر میں آئے آپ ہمارے گھر میں آتے تھے یا صبح کے ٹائم آتے تھے میرے ابو کے پاس بکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ یا شام کو لیکن آج پہلا موقع تھا کہ دوپہر کے ٹائم آئے تب تو دوپہر گرمی کے اندر میرے ابو نے آپ کو بٹھایا تو آپ جب بیٹھے تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا کہا ابو بکر یہاں کوئی اور تو نہیں ہے نکالو باہر میں نے ایک خاص بات کرنی ہے آپ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا جناب آپ کھل کے دل کی بات کرو یہاں او بکر ہے یا او بکر کی اولاد ہے یہاں کوئی نہیں ہے پھر آپ نے بات کی کھل کے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں نے آج رات مکہ چھوڑنا ہے اور میرے اللہ نے مجھے حکم کیا ہے کہ تجھے ساتھ لے کے جو. سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے والے کہتے ہیں لکھتے والے لکھتے ہیں کہ رسول اسم نکلے تھے پیچھے سے بھاگ کے گیا تھا اے یار کچھ تو خیال کرو کیا وہاں آگے کیا سکون تھا وہاں تو موت کو دعوی جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کا سردار چل کے آیا تھا محمد رسول کے دروازے پر نبیوں رسولوں کا سردار جو آسمانوں کا مہمان بنا وہ چل کے آیا ابو بکر صدیق کے دروازے پر رضیل کا ابو بکر اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ میں رات کو نکلوں نا تو تجھے اپنا پہرے دار مقرر کروں کتنا اعتماد ہے اللہ کو کتنا مشکل وقت تھا نازک وقت تھا محمد کی ساتھ کا مسئلہ تھا اللہ نے پہرے دار چنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کہا جناب بالکل ٹھیک ہے ویسے مجھے خیال تھا کہ ایسا ہوگا تو میں نے پہلے سے جناب دو اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں میں بالکل تیار ہوں جناب آپ کے ساتھ آپ نے علی کو بلایا رضی اللہ تعالی علی ضی الم جی رات کو میں اٹھ ہوں گا تو تم میرے بستر پر آ کے سو جانا تاکہ ان کو یہ محسوس ہو کہ محمد سویا ہوا ہے سل اچھا ایک بات اور سنو یہ جو لوگوں نے امانتے میرے سپرد کی ہوئی ہیں نا میں یہاں سے جاؤں گا صبح ان کی امانتے ان کے سپرد کر دینا کہیں ایسا نہ کہ محمد بھاگ گیا ہماری امانتے کہاں گئی ہماری امانتے ایک ایک ان کی امانت کتنی امانت تھی رسول وسلم میں خون کے پیاسے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال محمد و رسول رسولہ کے پاس محفوظ ہے کاش امت میں بھی یہ بات آ جائے امانت اب تو امانت اتنی ختم ہو گئی ہے کہ رسول وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا لوگ اشارہ کریں گے کہ فلاں جگہ ایک ایماندار رہتا ہر مسلمان کا فرض ہے امانت کا مظاہرہ کرے لیکن چونکہ کوئی نہیں کرتا لہٰذا جو امانت کا مظاہرہ کرے نا اس کا بڑا نوجو رقشے والے جی بڑی امانتداری کا مظاہرہ کیا ہے وہ امانتدار رہتا ہے لوگ اشارے کریں گے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ محلہ بے ایمانوں کا ہے یہ مارکیٹ بے ایمانوں کی ہے یہ بازار بے ایمانوں کا ہے یہ گاؤں بے ایمانوں کا ہے یہ محکمہ بے ایمانوں کا ہے یہ برادری بے ایمانوں کی ہے وہاں ایک ایماندار رہتا ہے اتنے تو سارے بے ایمان ہی رہتے نہیں انا علئے اور اب ایسی امانت یہ ختم ہو چکی ہے کہ اب جہاں اعتماد ہے نا پورا پورا اب وہاں باقی لوگ بہت ہوشیار ہو چکے ہیں آج کل سے لوگ فراڈ کر لیتے ہیں نہ بھئی, بھئی دھوکا کرتے اللہ جس پر اعتماد ہوتا ہے جس سے تو نہیں ہوتی یعنی میں آپ سے کروں گا آپ میرے ساتھ کریں گے اب یہ دور آ چکا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہا مانتے دے کے واپس آ جانا آپ رات کو اٹھے اور آپ نے ایک مٹھی مٹی لی اور آپ نے یہ مٹھی مٹھی مٹھی طرف یار مٹی تو اٹھائیں آندھی تو گر جاتی ہے پھینکو کہاں تک جاتی ہے پھینکی رسولہ سب نے تھی اور ان کی آنکھوں اور سروں پہ ڈالی اللہ نے تھی اس لیے اللہ نے فما وما رمایتا ادرام تھا اللہ حکند اللہ رام وہ جو تب مٹی پھینکی تھی نا نے وہ تونے نہیں پھینکی تھی اللہ نے پھینکی تھی کیابد مطلب؟ تیری انتہا میری طرف سے تھی پھینکی تو نے تھی ڈالی ان کے پر میں یہ یا وہ وجود والے کہ اللہ کا اللہ کہتا ہے تو نے نہیں پھینکی میں نے پھینکی تو وہ وہ یہ یہ وہ یہ وہ اللہ ہی جاڑے یہ دگڑ مگڑ پروگرام نہیں ہے اللہ اللہ ہے رسو رسو ہے کالے کھالے کہ مخلوق مخلوق ہے بڑا جو بات ہے سمجھنے والی آپ نے نہیں پھینکی ہم نے پھینکی کب جب آپ نے پھینکی تھی یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ابتداء تیری طرف سے تھی انتہا میری طرف یہاں سے نکلے اپنے ساتھی بکر کے ساتھ مل کے رسیلا مدینہ منورہ وہاں سے شمال کی طرف ہے آپ نے وہ راستہ چھوڑا آپ نے جنوب کی طرف منہ کر کے سفر کر کے خارے سور بہت بڑا پہاڑ ہے اس کی طرف جو ہے وہ آپ چل پڑے اور وہ وہاں کھڑے تھے تلواریں لے کے وہ جو تیز ترار وہاں نوجوان کھڑے کیے تھے کیا آج رات کو ان کو ماض اللہ ماض اللہ جو ہے وہ شہید کر ختم کر دینا ہے ہاں انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا اور پھر جب صبح ہوئی شیطان کو تو بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ جو میٹنگ ہوئی تھی نا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی اس میں سب سے بڑا کردار اسی کا تھا انہوں نے کہا لو نکل گیا شکار اس نے آگے ایک کو ہلایا انہوں نے تلوار پکڑی اور بڑا چکرنا دوسرا انہوں نے کھڑے ہوئے کہتا, وہ محمد چلو سن نکلے گا کدم محمد تمہارے سروں پر مٹی ڈال کے زلیل کر کے نکل گیا ہے کہتا, وہ ہے. کہتا جا کے دیکھ لو وہاں جا کے جگایا تو علی تھے تو, اٹھے. کہتا, تو علی ہے تو کر کیوں میں لی ہوں اور کون محمد کہاں ہے کہتے مجھے ہے یہاں بٹھا کے کہتے میرے پاس پریشان ہو کے بھاگے علی وہاں کہتے ہیں لوگ ہم بھی کہتے ہیں کہ علی بڑا ایماندار ہے علی پر اعتماد کیا بالکل صحیح بات ہے الحمدللہ علی ایماندار ہے علی پر اعتماد کیا رسی اللہ امانتے اس کے سپرد تھی بہت امانت دار ہے ہمارا یہ ایمان ہے مخلوق کی امانتے اس کے سپرد تھی اور خالق کی امانہ جس کے سفرت تھی ارو بکر اس کی بھی ایمانداری کو مانو آہ, اس کو بھی مانو بعض کہتے ہیں کہ دیکھو علی کی بڑی شان ہے رضی اللہ بڑی شان ہے جس بستر پر رسول وسلم سوئے بدن مبارک رسول اللہ سم کا وجود مجسمہ مبارک جس بستر سے لگا علی کو شرط حاصل ہوا وہاں لیٹنے کا سب بالکل صحیح بات الحمدللہ علی کا بڑا شرف ہے علی کا بڑا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ نو کہ ان کو وہ بستر نصیب ہوا جو رسول کے جسم سے لگتا تھا تو ان ماؤں کا بھی مقام احترام مانو جن کو اللہ نے چنا تھا دنیا آخرت میں رسول اللہ کی زوجیت کے لیے جن کو امہات المومنین کہا جاتا ہے جو مومنوں کی مائیں بنی جو رسول کے بستر پر رہیں ان کے مرتبہ مقام کا کیا کہنا بکر صدیق لے کے چل رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھاگ کے آگے ہو جاتے ہیں اور کبھی بھاگ کے پیچھے ہو جاتے ہیں آپ نے کہا بکر کیا بے کرا رہی ہے جناب اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے پہرے داری کی سوچتا ہوں کہ آگے نہ کوئی بیٹھا ہو پتھر کی اوٹ میں اس لیے بھاگ کے سینہ آگے پیش کرتا ہوں اور کبھی سوچتا ہوں کہ کوئی پیچھے سے نہ آ جائے تو بھاگ کے پیچھے آ جاتا چڑھتے چڑھتے تھک گئے تو بیٹھ گئے اوبکر صدیق رسی اللہ کہا جناب آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائے اب وکر نہیں نہیں نہیں بیٹ, آپ بیٹھے اٹھایا ابر سے دیکھ رضی اللہ تعالی نے بارہ نوت بوجھ اٹھا کے چڑھا اوپر اتنی بڑی چڑھائی امبکر پچپن میں جس سواری پہ محمد الرس اللہ نے قدم رکھے سزم مرتبے میں ساری سواریوں سے آگے نکل گئی جب بکر سے ٹھیک روپئے کدھے پہ سواری کی تو مقام میں سارے صحابہ سے آگے لگا او بکر بکر وہ بکر ہی ہے اس کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے جب اوپر گئے کہا جناب یہ غار ہے جنگل ہے سو درندے وغیرہ آتے ہیں یہاں آپ یہاں ٹھہریں میں ذرا اندر دیکھوں بڑا آپ ذرا سوچیں جنگل جنگل رات کے وقت غور کے اندر جانا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان ہے بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی جا کے صفائی کی اندھیرے کے اندر سارا دیکھ کے جگہ برابر کی کچھ سوراخ وغیرہ سارے بند کیے ایک سوراخ پہ ایڑی رکھی کا جناب تشریف لئیے آپ تھکے ہوئے تھے آپ آ کے لیٹ گئے آپ کی گود میں سر رکھا اور پھر آرام کرنے لگے جیسے ریل پر قرآن ہوتا ہے سبحان اللہ اور یقین کیجیے جنہوں نے ایمان کی عالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے ملاقات کی وہ صحابی ہے ہم اس کے صحابی ہونے کے قائل ہیں اس پر جنت واجب جنم حرام ہے لیکن پورے قرآن میں پورے قرآن میں صحابی ہونے کی گواہی سرح بکر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ اللہ تنسرو ہو فکت نسر اللہ از اخرج اللہ کفرنی ادا یقورا اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی نا محمد کی تو اللہ نے مدد کی تھی یہ اللہ تم نے کب مدد کی تھی اس کی جب کافروں نے اس کو نکالا تھا دوسرا تھا دو کا دوسرا تھا دو تھے ایک رسول اللہ تھے ایک خلیفت رسول اللہ تھا ایک رسول اللہ تھا افضل بشر باد لمبے آ تھا ایک رسول اللہ تھا اور ایک امام القیم تھا ایک رسول اللہ تھا ایک وہ تھا جس کو جنت کے آٹھوں دروازے پکاریں گے وہ اب بکر تھا دوسرا تھا دو کا جبکہ وہ دونوں گار میں تھے وہاں پہنچ بیٹھے اللہ اللہ اللہ صحابی ہونے کی گواہی اس لیے دی جو رفاقت جو نعیت جو تنا جو راز زیاتیں ابو بکر کو حاصل ہوئیں وہ کسی کے حصے میں نہ جو جو زیارت جو تنایاں جو راتیں جو دن جو وقت ملا ابو بکر کو اللہ کی قسم اتنا تنہائی میں علیحدہ وقت کسی اور کو نہیں ملا لہذا صحابہ تو سارے ہیں پر اصل صحابی ابو بکر ہے یقول صاحب جب وہ کہتا تھا اپنے صحابی کو اس کے بعد کسی زہریلی چیز نے ٹسا پاؤں نہیں ہلایا کہ کہیں آپ کی نیند میں خلل نہ آ جائے درد کی شدت فطرتی بات ہے آنکھوں سے آنسو ٹپکا رسول کے رخسار پہ گرا کسی کا آنسو سڑک پہ کسی کا راستے پہ زیادہ خوش نصیب ہو تو محراب میں مسلے پر ابو بکر کا آنسو محمد کے رخسار پر گرا صلی اللہ علیہ وسلم کہا ابو بکر کیا بات کیا مسئلہ ہے آپ کو کہا جناب کوئی چیز ہے فرمایا ایڑی ایڑی ایڑی آپ نے دعا کی لمب بارک لگایا درد جاتی رہی جیسے خیبر کے موقع پر علی نے کہا تھا عنہ میری آنکھ دکھتی ہے لب لگایا شفا ہوئی رسولا سم سے اپنے ساتھیوں کی تکالی برداشت نہیں ہوتی چاہے وہ علی کی آنکھ ہو ابو بکر کی ایڑی ہو رضی اللہ تعالیٰ ہو اور پھر اس کے بعد کافر بھی بڑے چراہ وہاں چلتے چلتے چلتے اوپر وہاں پہنچ گئے ابکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا جناب اگر یہ اپنے پاؤں کو دیکھے نا تو ہمیں دیکھ لیں گے فرمایا لا تحزن غام نہ کر ان اللہ مہانا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے جب موسی علیہ السلام بنی شریف کو لے کے گئے نا باہر کلزم پر آگے پانی کی موجیں پیچھے فرون کی فوجیں جب آئے نہ کہا موسا مروا دیا تو کالا صاحب لمدرکون مروا دیا تونے. آدھی کھاتے تھے, جیسے رہتے تھے گھر میں ہی رہتے تھے اپن ربی سیاحدین میرا رب میرے ساتھ میرا رب میرے ساتھ اور جب بکر نے کہا کہ کہیں اب قدموں دیکھیں ہمیں دیکھ نہ لیں میں ان اللہ مانا اللہ ہمارے ساتھ میرے ساتھ بھی ہے تمہارے ساتھ بھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ ہے محمد رسول وسلم نے کہا ہمارے ساتھ فرق یہ ہے موسا کے ساتھیوں میں اور اصحاب محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم موس علیہ السلام کے ساتھیوں کو اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے ابو بکر کو محمد کی فکر تھی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کہہ گیا اقبال پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس اور پھر یہاں مسلمانوں سوچو سوچو پھر یہاں جو خبریں لاتا تھا نا مکان میٹ مالوں نے میٹنگ کی کیا پروگرام ہے ابو بکر کا بیٹا جان ہیلی پہ رکھ کے خبریں لاتا تھا خبریں بتاتا تھا اور تین دن جو اللہ کا رسول دودھ پیتا رہا دودھ پیتا رہا مسلمانوں ابو بکر کی بکریوں کا دودھ تھا نوکر سے سیٹنگ کی تھی جب میرا بیٹا خبریں دے کے جائے بکریاں چراتے چراتے چلتے چلتے یہاں آ جانا میں نکل کے خموچی سے دودھ بھی لے لوں گا اور جاتے اس کے قدموں کے نشانات بھی مٹاتے جانا کیا پہرے دار تھا اور کیا تدبیر اور سیٹنگ تھی اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اس عظیم شخصیت پر جو نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل ترین انسان ہے پوری دنیا کے اندر بکر سے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تین دن کے بعد جب بعد باہر نکلے تو راستہ میں جو سواریاں تھیں دو اونٹنیاں وہ بھی مسلمانوں بکر نے تیار کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر راستہ میں راستہ میں جو خرچہ تھا زیادہ راہ کھانا پینا وہ بھی بکر کے گھر کا تھا کہتی رسی اللہ تعالی عنہ, میرے باپ نے کہا میری بیٹی جلدی سے جلدی سے سامان تیار کرو میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جانا ہے میں نے کھانا پینا جو گھر میں تھا سارا اور جو کچھ نقدی تھی سارا تو ایک میں نے تھوڑی وہ تھوڑی سی تھیلا سے تیار کیا میں نے کہا ابو وہ جلدی کرو بیٹا جلدی جانا ہے ابو کچھ چیز نہیں ہے باندھنے کے لیے میری بیٹی ہزار بند کے دو حصے کرو آدھا استعمال میں رکھو آدھا باندھو مجھے دیر ہو رہی ہے لکب پڑ گیا ذات التا قائم دو نالوں والی دلہ بن زبیر رضی اللہ تعالی کو شامی تانا دینے لگے او دو نالے والی کے بیٹے آخر کہا اماں بوڑھی ہو گئی تھی اسما کہنے لگے کہنے لگا, لگا اما یہ نالوں والوں کی کیا بات ہے چپ ہو گئی امی مجھے بتا مجھے شامی تانا دیتے ہیں میدان میں میرا مقابلہ نہیں کر سکے اور کہتے ہیں دو نالے والی کے بیٹے ہاں بیٹا یہ اعزاز ہے میرے لیے رسول وسلم کے سفر ہجرت میں تیری ماں نے جو سامان تیار کیا تھا اس میں تیری ماں کا آدھا نالا باندھا گیا تھا وہ نالا اس وجہ سے ایک آدھا میں نے اپنے استعمال میں رکھا میں تو وہ ذاتا قین اس لقب کی وجہ سے ہوں کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا گیا تو بوڑی اسما وہاں سے گزری کسی نے کہا اسما اما اوپر تو دیکھو دیکھا بہت حوصلے کے ساتھ کہنے لگی اتفاقات سے جو ایک دن ادھر جا نکلی تو بے ساختہ بولی ایک بار لاش لٹکی رہی سولی پہ کئی دن لیکن ان کی ماں نے نہ کیا اور رنگ علم کا اظہار اتفاقات سے ایک دن جو اتر جا نکلی تو بے ساختہ بولی ایک بار ہو چکی دیر کہ ممبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب ہو چکی دیر کہ ممبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب اترتا نہیں اپنی مرکب سے اب بھی یہ سوار میرا بیٹا تو ایک سبق دے رہا ہے تو اور جرت شجاعت کا بیٹا یہ تو وہ ایزان راستے میں جو خرچہ تھا وہ بھی بک کے گھر کا تھا اونٹیاں جو تھی وہ بھی بکر کے گھر کی تھیں اور جو دودھ پیار دن تین, تین راتیں وہ بھی بکر کے گھر کی تھی پیچھے سے لوگوں نے بہت تعکب کیا تعکب کرنے والوں میں سراکہ بن مالک بھی تھا کہتا ہے میں نے آپ کا تعکب کیا میرا گھوڑا دھنس گیا میں نے کہا دعا کرو پھر میرے گھوڑے کی ٹانگیں باہر آئیں بار بار جب یہ ہوا میں سمجھ گیا کہ میں غلبہ نہیں پا سکتا آپ نے کہا سوراکہ جرت کر رہا ہے ہمیں پکڑنے کی پردیسی سمجھ رہا ہے نا نہتے ہیں نا پوچھے پیچھے قریش کے لال چورم ہے نا? نا وقت آئے گا سوراخا کوئی وقت آئے گا کس کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہو گئے وقت آئے گا کوئی وقت آئے گا. بات آئی گئی ہو گئی سوراخ کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا فتح مکہ کے موقع پر رسولہ سن چلے گئے ابکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور چلا گیا پھر دور آیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا میرے دل میں یہ بات آئی کہ ہاں میں جاؤں مدینہ جمعہ پڑھوں میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمعہ پڑھا جمعہ میں انہوں نے اعلان کیا مسلمانوں خوشخبری ہو رسول اصن کی پیشین گوئی پوری ہوئی آتش گدہ ایران کا ٹھنڈا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبرائی عصمت اللہ اکبر کی سزائیں وہاں بلند ہو چکی ہیں اور کسرا جو اس کا بخش ہے سونے کا جس میں اس کے کنگن اور تاج اور زیورات جو تخت پر بیٹھتے وقت پہنتا تھا وہ آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے مدد کی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو معذ اللہ اگر اسلام سے نکال دیا جائے رسول اصلم کی پیشین بوائیاں ادھوری رہتی ہیں آپ نے کندہ کے موقع پہ فرمایا تھا کسرا ٹوٹے گا ایران ٹوٹے گا ایران فتح ہوگا روم فتح ہوگا اور یہ پیشین گوئی عمر کے ہاتھ میں پوری ہوئی رسول آسم کی پیشین گوئیاں عمر کے دور میں پوری ہوئی جمعے کے بعد بکس لایا گیا بکس کھولا گیا ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تو دیکھ کے کہا یا اللہ تیرے نبی نے کتنی تربیت کی تھی اپنے ساتھیوں کی یہ بکس سونے کا ہیرو موتیوں سے جڑا ہوا سیکڑوں میل سے چلا کئی ہاتھوں سے ہوتا ہوا آیا اس بخش نے راتیں گزاری جنگل میں تنہا ایک ایک آدمی دو دو کے پاس لیکن اس کا ایک موتی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا کتنے امانت دار ہیں تیرے نبی کے ساتھی بات کھولا بخش اوپر کنگن پڑے تھے اٹھائے کیا یار بڑا جوان تھا بڑا جوان تھا بڑے بازو تھے اس کے پنجابی کے ڈوڑے پڑے تھے ایسے کنگن پھر غارت آئی نہیں ہمارے پاس بھی جمان ذرا پہننا پہننا ذرا ذرا تم پہنو ذرا تم پہنو سوراقہ بیٹھا تھا جب کے ہاتھ میں کنگن آئے سوراکہ نے رونا شروع کر دیا مر نکال یا رو کیوں رہے یا میں تو رو رہا ہوں ایک وہ وقت تھا جب میرے جیسا دیہاتی گموار بھی گھوڑے کو اڑ لگا کے محمد سم کو پکڑنے کی ضرورت کر رہا تھا ہاں یہ وقت ہے کہ سپر طاقتیں ٹوٹ چکی ہیں اور دنیا پہ غلبے ہو گئے اور کسرا کے کنگن یہاں آئے مجھے رسولہ وسلم نے کہا تھا وقت آئے گا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں میں نے کہا تھا کسرا بن ہومل محمد اس کی بات کرتے ہو سپر طاقت کی میں ہاں وہی کسرا بن ہرمل اس کے کنگن ہوں گے تیرے ہاتھ میں اللہ میری مدد کرے گا لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو اور واقع روم و ایران لے گئے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا بات کیا تھی نروم و ایران سے دبے وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا وہ بن گئے دنیا کو ایک سیر بنانے والے دیکھنے کو نکل آئی ساری خدائی گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے بکر صدیق خلیفہ بنے رضی اللہ عنہ. اپنا کپڑا اٹھا کے بیچنے چل پڑے صابہ ملے بڑے بڑے کہاں جا رہے ہو کاروبار کروں اچھا تو کاروبار کر اور جو مسلمان آئیں گے وہ کس سے ملیں گے کہ پھر ادھر آؤ بیٹھو مسلمانوں نے مشورہ کر کے اس وقت یہ بیت المال کا فیصلہ ہوا یہ بیت المال جو چر رہا ہے نا مسلمانوں میں مختلف انداز سے یہ اس وقت ہوا ان کا وظیفہ مقرر ہوا اور انہوں نے دو سال چار ماہ خلافت کی اور جب وفات کا وقت آیا اپنی اولاد کو کہا میرے بابا کی جداد سے جو وراثت میں آئے نا اس کو بیچ کے دو سال چار ماہ کا حساب کر کے آنے والے خلیفے کے پاس جمع کرا دینا ابو بکر اپنے ذمے کچھ نہیں لے جانا چاہتا کچھ نہیں مسلمان اللہ ساری عمر دیا آپ نے چندے کی اپیل کی گھر سے سارا کچھ اٹھا کے لایا اپنی پیاری بیٹی بھی دے دی مسلمانو خلافت کی جو کچھ لیا تھا وہ بھی جمع کرا گیا لیا اب کوئی کہے یا لکھے کہ ابو بکر دنیا لینے کے لیے آیا تھا یہ بادشاہوں نے حکومتیں کی ان کے تمہیں محلات محل ابھی بھی نظر آتے ہیں ان کی یادگاریں کیا مدینہ میں کوئی ابو بکر کا محل کسی نے دیکھا تھا؟ کوئی عمر کا محل تاریخ میں کسی نے پڑھا ہے کچھ تو شرمانی چاہیے ان کلموں کو اور ان زبانوں کو جب بکر عمر پر زبان وہ کھولتے ہیں سچ فرمایا تھا رسول صلی اللہ سب نے اندام من نہ سے مالی ابو بکر میری امت میں دنیا سے جا رہا ہوں ایک بات یہ بھی یاد رکھنا ابو بکر موسم تمہارے رسول کا سلسم ساری دنیا کے سانات کے بدلے دے کے جا رہا ہوں ابو بکر کے بدلے تمہارا رسول نہیں اتار سکا یہ بات یاد رکھنا موسم تمہارے رسول کا موسم اس اسلام دین کا اللہ الاسلام المسلمین اللہ منصلام المسلمین اللہ منسلجیاد المجاہدین اللہ منسون اللہ مش مرزانہ مرض المسلم اللہ مقف ناب حل علی کن حرامی کا وکری ناب فدل کا منصوبہ صبح نب رب عزت یصفون وسلام المرسلیم الحمد رب العالم